شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روزے جزا کو جھٹلاتا ہے یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور نادار کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز کی طرف سے غافل رہتی ہیں جو ریاکاری کاری کرتے ہیں اور جو برتنے کی چیزیں مانگنے پر نہیں دیتی